الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين عملوا ارتفوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وخير للهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم والشرى الضمور المحدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النعار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تبصرص به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عديد وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن ضطائك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما تعيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لديا قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل قول لديا وما أنا من للعبيد وقال عز وجل من أجل ذلك كسبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأن قتل الناس جميعا ومن أحياء فكأن ما الناس جميعا وقال عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح في قصاص وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قدرین جمعہ اور فردانشین خواتین اسلام خطبۂ مصنوعہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورت البقرہ کی ایک آیت اور سور معاہدہ کی دو آیتیں کی ہیں ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جان کی عظمت انسانی جان کے احترام کی تعلیم دی ہے انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے کافر شریعت عنایتوں میں اس کی جان کو محترم قرار دیا ہے محترم اس معنی میں کہ جس ذات نے اسے یہ جان دی ہے وہی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ وہ جان لے کسی انسان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں پر حملہ کرے اور ان کی جان کے لیے خطرہ بنے اور انہیں قتل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت المائدہ کی آیت میں فرمایا من اجل اعلی بنی فراہی اور قابل کا, قصہ ذکر کیا ہے. علیہ السلام کا لڑکا قابل جس نے اپنے ہی سگے بھائی حابل کو قتل کیا تھا قتل ناحک اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ من اجل اَنَّهُ مَنْ قَسَلَ نَفْسًا بِغَيْنِ نَفْسٍ او فَسَادٍ في الْأَرْضِ قتل کے اس واقعے کے روشنی میں روح زمین کا پہلا قتل کا واقعہ جو حابل کے قتل کی صورت میں پیش آیا تھا اللہ تعالیٰ فرمارہیں کہ ہم نے بنو اسرائیل کو بھی اس بات کی تعلیم دے دی تھی سوریت میں ہم نے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ جو شب کسی ایک جان کو قتل کرے گا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے کسی ایک شخص کا قتل کسی ایک جان کو قتل کرنا قرآن کی روح سے پوری انسانیت کو قتل کرنے کی معنی ہے اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بتا دی تھی میں لکھ دی تھی کہ اگر کوئی شخص کوئی ایک انسانی جان کو بچاتا ہے کسی انسانی جان کے بچانے میں مدد کرتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی آپ اسی سے اندازہ کریں کہ انسانی جان کا کیا مقام ہے انسانی جان شریعت کی نظر میں کس قدر محترم ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو سورہ ماہدہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دوسرے انداز میں فرمایا وہ کسر نہ آ رہی ہے ہم نے میں یہ شریعت بھی تھی شریعتِ موسبی میں یہ تعلیم دی تھی, اور میں یہ بات لکھتی تھی. آہلِ کتاب کو اس بات کی تعلیم دی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کا قتل ناحق کرتا ہے تو مقابلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے اگر کوئی کسی کی آنکھ ناحق پھوڑتا ہے تو بدلے میں اس کی آنکھ بھی پھوڑی جائے و لوں کوئی ناحق کسی کا کام کاٹ دیتا ہے تو اس کا کام بھی بدلے میں کاٹا جائے وسن بن اور اسی طرح سے کوئی کسی کا دام توڑتا ہے تو بدلے میں اس کا دام بھی توڑا جائے وزرو حق اور اس کے علاوہ جو بھی شخص کسی بھی انسان کو نہ کوئی زخم دیتا ہے تو بدلے میں اسے بھی ویسا ہی زخم دیا جائے گا اور یہ تعلیم جو اللہ تعالی نے شریعت میں موسیقی میں دی اور تو میں دی تھی اس تعلیم کو اللہ تعالی نے ہماری شریعت میں بھی باقی رکھا اور ہماری شریعت کا بھی حکم یا یادین کچھ ہی باریک ملک کے ساتھ ایمان والوں قتل ہو جانے کی صورت میں مقتولین کے سلسلے میں تم پر اثاف فرق کر دیا گیا ہے کوئی شخص کسی کا قتل نہ کرتا ہے تو بدلے میں اسے بھی جو ہے قتل کیا جائے گا ہاں اتنی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت موسوی بنو اسرائیل کی شریعت اور اس امت کی شریعت میں تھوڑا سا فرق رکھا ہے کہ شریعت موسوی میں قصاص ہو کر ہی رہنا چاہتے وہاں جو بدلے میں قاتل کو قتل کرنا ہی تھا قاتل کو قتل ہونا ہی تھا کسی صورت مگر ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی کہ اگر مقتول کے وارثین مقتول کے رشتے دار معاف کر دیتے ہیں تو دیت لے سکتے ہیں آدھا معاف کرتے ہیں تو دیت جو کہ سو اونٹوں کی شکل میں سو اونٹ کی دیت لے کر معاف کر سکتے ہیں یا پوری طرح معاف کرنا چاہے تو بھی اس بات کا بھی حق رکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اختیار دیا یہ تب تعلیمات اللہ تعالی نے انسانی جان کے سلسلے میں ایسے معاول میں دین انسانی جان کا احترام انسانی جان کی عظمت کی تاریخ ایسے حالات میں قرآن میں دین جبکہ انسانیت کا قتل عام ہو رہا تھا عرب کا معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے عرب کی جو صورت آر تھی معمولی معمولی باتوں پر جنگ چھڑ جایا کرتی تھی اور یہ جنگ مہینوں چلا کرتی تھی بساں خاص سالوں چلا کرتی تھی سیرت میں ہم کو ایسی جنگوں کا بھی ملتا نبوی سے جو چالیس چالیس تک چلتی رہی معمولی سی بات جنگ شروع ہوا کرتی تھی اور سینکڑوں انسان قتل ہوا کرتے تھے اور تو بے بےرحمی کی حد یہ ہو چکی تھی کہ والدین اپنی اولاد کا قتل کیا کرتے تھے اولاد کے قتل کا رواج بھی اس معاشرے میں بڑا عام تھا مختلف اسباب کی بنا مختلف پس منظر تھے جس کی سبب اولاد کا قتل عام ہوا کرتا تھا کبھی وہ لوگ فقر و پاتے کے ڈر سے غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے کہ بچے ہو گئے یہ بچے بڑھیں گے ان کو کیسے کھلائیں گے ہم ہم غریب ہیں ہم نادار ہیں فقر و پاتا ہے بچے اگر ہمارے بڑے ہو جائیں ان کو ہم کھلا نہیں سکتے اس لیے وہ بچوں کی پیدائش کے بعد چاہے مرد ہوں کہ مرد بچے ہوں کی بچیاں دونوں کو قتل کر دیا کرتے تھے قرآن نے اس پر نکیل کرتے ہوئے کہا اولاد تم خشی سپرو ساٹے کے در سے غربت کے در سے اپنے بچوں کو قتل مت کیا کروں نرد کہوں گیا راضب نہیں رس کے ڈر سے تم قتل کر رہے ہو راض تم نہیں ہو راج اللہ تعالی جن بچوں کو تم رزق کے در سے کھلانے کے در سے سے کر رہے ہو ہم انہیں روزی دیں گے انہیں بھی دیں گے, اور تمہیں بھی دیں گے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نہ نرض کو ہم وکم ان کا بھی اور فرمایا کے فقر و فاطر اور غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اسی سے والدین بطوں کے نام پر اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے بطوں کے نام پہ اپنی اولاد کو بھین چڑھایا کرتے تھے بطوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی تاریخ میں ان کے نام پہ اپنی اولاد کو قربان کیا کرتے تھے قرآن مجید نے اس پر بھی نکیز کیا اور کہا وہ کہ مشرقین کو ان کے محبودہ نے تعلیم دی ہے یعنی شیطان نے باطلا کے نام پر اپنی اولاد کے قتل کو کر کے بسایا مشرقین کی نظروں میں کہ تم اپنی اولاد کو اپنے اپنے خداؤں کے نام پہ ذبح کرو قتل کرو تمہارے بتوں کی خوش دی تمہیں حاصل ہوگی وہ تم سے خوش ہوں گے وہ تم سے راضی ہوں گے وہ تمہیں نوازیں گے قرآن نے کہا رضم اللہ قرآن نے کہا وہ لوگ بڑے گاٹے میں اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں یہ بے وقوفی ہے, یہ ہے،, کہتا ہے قرآن مجید، بغیر علم. اسی طرح سے مشرقین خصوصیت کے ساتھ بچیوں کو قتل کیا کرتے تھے اپنی معصوم اور ننی بچیوں کو مارا کرتے تھے وَإذَا سُئِلَتْ پیدا ہونا باعث ننگو اور تھا وہ شخص سمجھتا کہ وہ معاشرے میں رسوا ہو چکا ہے بچی کو اگر باقی رکھے گا اپنے پاس پرورش کرتا رہے گا تو معاشرے میں وہ دلیل ہو کر رہے گا قرآن کا مسبت جب ان میں سے کسی کو پچی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ولہ وجب مسودا ہوا چہرہ خوشی سے لہ لہ اٹھنے کے بجائے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے کونا ہو جاتا ہے یعنی تنگل ہو جاتا ہے وہ شخص ناگواری کے آسار اس کے چہرے پہ صاف نظر آتے وہ ہوا کبھی سب اس وقت ہوتا ہے، بچی کیوں ہو گئی بچی کیوں پیدا ہوئی ندامت کی وجہ سے میں کیا کروں سکھ والا ہوں کیا میں اس بچی کو رکھ لوں زندہ رہنے کا حق دوں اور اگر زندہ رہنے کا حق دوں تو میں دلیل ہوں گا رسوا ہوں گا ضلع کے ساتھ میں اس بچی کو زندہ رکھوں یا پھر آؤ یا دست ہو پھر یا اس بچی کو دفن کر دوں دیکھو قرآن کہتا ہے عرب کے معاشرے میں کسی بھی گھر میں بچی پیدا ہوتی تو یہ ماحول ہوتا کہ گھر والے غصے میں ہوتے ندامت میں ہوتے شرمندگی میں ہوتے اور پلاننگ کرتے کیا کرے ہم ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس بچی کو رکھے رہے یا پھر ہم اس بچی کو زندہ درگور کر دیں ایسے ماحول میں ایسے ماحول میں قرآن مجید نے وہ تعلیمات دی جن تعلیمات کے انسانی جان کو وہ تحفظ عطا کیا کہ انسانی تاریخ میں آپ نہیں بتا سکتے کہ کوئی اور کسی اور قانون نے انسانی جان کو اس قدر تحفظ عطا کیا ہو قرآن مجید نے ہر جان کو محترم قرار دیا ہماری شریعت نے ہر جان کو محترم قرار دیا وہ مسلمان کی ہو چاہے وہ کافر کی ہو آپ نے فرمایا لا يحل قتل اگر کوئی مسلمان ہے کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں اسلام لانے کے بعد کسی شخص کے قتل کی کوئی شکل ہو سکتی ہے قرآن کا تین شکلیں تین صورتیں جہاں ایک مسلمان کا قتل ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے پسا. کوئی مسلمان کسی کا قتل نہ کر دے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا دوسرا یہ ہے کہ جانی محسن شادی شدہ ہو شادی شدہ ہو کر ذنا کرے اس کو قتل کیا جائے گا رجم کیا جائے گا سنسار کیا جائے گا اور تیسرا یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے اسلام لانے کے بعد مسلمان رہنے کے بعد کوئی مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کیا جائے گا یہ تین ہی صورتیں ہیں جہاں کسی بھی مسلمان کا قتل جائز ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور جرم کوئی اور زون کوئی اور شرکت ایسی نہیں کہ جہاں کسی مسلمان کا قتل ہو سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوال النیا دنیا کا پنا ہو جانا دنیا کا ختم ہو جانا اللہ تعالی کے نزدیک معمولی بات ہے بمقابل ایک مسلمان کے ناحب کی ایک مسلمان کا قتل ناحک اتنی بڑی بات ہے اتنا بڑا جرم اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا پناہ ہو جائے یہ کم ہے مقابل ایک مسلمان کے قتل ناحک کے یہ تعلیمات تو مسلمان کے سلسلے میں غیر مسلم کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے غیر مسلم کا قتل نہ کرے, وہ مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے معاہد کسے کہتے ہیں اسلامک میں اسلامی ملک میں غیر مسلم جو ٹیٹس دے, ٹیٹس دے کر دے کر رہتا ہے وہ یا اسلامی ملک میں اسلامی ملک کسی غیر مسلم کو ویزا دیتا ہے جسے ویزا کا ویزا کا حق دے کر وہ داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے ایسے کسی غیر مسلم کو کوئی مسلمان مار دیتا ہے اس کو معاہد کہتے ایسے غیر مسلم کو ایسے معاہد کا ایسے غیر مسلم کا قتل کرنا اتنا بڑا ٹرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا ایسا مسلمان معلوم ہوا غیر مسلم کی جان بھی محترم ہے شریعت کی نظروں میں اور ہماری شریعت اپنے پاس ایک ایسا قانون بھی رکھتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس دور میں اس زمانے میں قتل کی وارداتیں جو عام ہو رہی ہیں کوئی دن کا اخبار کوئی خبر کوئی نیوز قتل کی اخبار سے خالی نہیں رہتی ہے وہ قانون یہ ہے کہ آج کا قانون یہ کہتا ہے اگر دو چار آدمی مل کے ایک شخص کو قتل کرتے ہیں تو بدلے میں ان دو چار آدمیوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ یہ دو چار ایک کے بدلے میں قتل کریں گے تو مساوات نہ ہوگی برابری نہ ہوگی ہماری شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت مل کر پانچ دس افراد مل کر بھی کسی ایک شخص کو قتل کرتے ہیں ہماری شریعت کا قانون ہے قصاص اور بدلے میں ان پانچ دس افراد کو بھی قتل کیا جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمن کا یہ واقعہ پیش آیا تھا یمن میں ایک بچے کو ایک جماعت سے مل کر قتل کر دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے فیصلہ دیا تھا کہ جتنے لوگ قتل میں شریک ہیں سب قتل کر دیے جائیں اعتراض ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر ایک جان کے بدلے کئی جانوں کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہا تھا آپ نے کہا یہ کہ آٹھ دس افراد کی قتل پر تم اعتراض کر رہے ہو میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم اس بچے کو اگر پورے صنع، صنع جو یمن کا شہر ہے آج بھی اسی نام سے معروف ہے کہاں اس بچے کے قتل میں اگر اس شہر کے پورے لوگ بھی شریک ہوئے ہوتے اس ایک بچے کے بدلے پورے تنا شہر کے لوگوں کا متحقات میں قتل کر دیتا ہوں یہ شریعت کا قانون ہے اور اسی قانون سے قتل کو ختم دیا جا سکتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے مقابل دو چار کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو وہی ہوگا جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کسی کو بھی کسی سے انتقام لینا بدلہ لینا قتل کرنا دو چار اپراد مل کے قتل کر دیتے کوٹ میں اقرار کر لیتے ہم نے قتل کیا ہے اور عمر قید سات سات سال کی سزا مل گئی اور سات سال کی سزا کر کے باہر آ گئی اس قانون سے قتل کی واردات کم نہ ہوگی بلکہ قتل کی وارداتیں پڑیں گی قرآن مجید نے ایسی تعلیمات تعلیماتی قتل کو اتنا عظیم جس کی وجہ سے انسانی جانوں کو تاریخ میں وہ تحفظ حاصل ہوا اور ایسی حفاظت ہوئی انسانی جانوں کی آپ تاریخ میں نہیں بتا سکتے کہ کسی اور قانون نے اس قدر تحفظ فراہم کیا انسانی جان کو یہی بچیاں یہی بچیاں جنہیں مشرقین اور عرب کے جاہل قسم کے لوگ باعث ننگو آر سمجھ کے قتل کر رہے تھے شریعت نے ان بچوں کی پرورش پہ پر جنت کی خوشخبری سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا جس شخص کو, کو اللہ بیٹی بیٹیاں دے دے جس شخص کو اللہ بیٹی بیٹیاں دے دے تین بیٹی بیٹیاں دے وہ ان تینوں بچیوں کی نگہ داشت کرے پرورش کرے اچھی طرح سے پالے کھلائے بڑا کرے ادب سکھائے تعلیم دے اور انہیں اچھی طرح سے شادی کر دے ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی اور فرمائیے بچیوں کو شریعت نے جلت کے حصول کا ذریعہ بچا صحابی نے ایک صحابی نے پوچھ لیا پورا اللہ کے نبی فرض کرے اگر کسی کو تین نہیں دو بچیاں اللہ دے کسی کو اللہ دو بچی دے دو بچیوں کی پرورش سے بھی کیا یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا وہ سن دو بچیوں کی پرورش میں بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی جس کو اللہ دو بیٹیاں دے دے اور وہ اس کی کما کو کی پرورش کر کے ادب سکھا کر شادی کر کے دیتا ہے کہ دونوں بچیاں نارے جانم سے والدین کے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی صحابہ کہتے ہم نے ایک کے بارے میں پوچھا نہیں اور ہم سمجھتے اگر ہم ایک کے بارے میں بھی پوچھتے تو یقین اللہ کے بھی اس کے بارے میں بھی ہاں کہتے کہ اگر ایک بچی کی کسی کو اللہ ایک بیٹی دے ایک بچی دے اور کوئی اس کی پرورش کرتا ہے تو بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ ایک بیٹی اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی اور فرمائیے بچیوں کا رسبہ کتنا ملن کیا آج نے مگر جاہلیت کا جو قدیم تصور کا تھا آج کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے آج بھی کسی کے گھر بچیوں کی ولادت ہوتی ہے بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے تو باقاعدہ طور پر بچے کی ولادت پہ لڑکے کی ولادت پہ جتنی خوشی ہوتی ہے ہم کو بچی کی ولادت پہ خوشی نہیں ہوتی لڑکا پیدا ہوتا ہے سب مبارک بادی دیتے مبارک ہو مبارک ہو لڑکی پیدا ہو ایسے جملے کہتے ہیں جس سے تسلی ملتی ہے جیسے کوئی مصیبت آ رہی ہو اور تسلی دی اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جو دے وہ منظور ہے لڑکا بیٹھتا ہو تو مبارک ہو مبارک ہو اور بچی ہو تو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ جو دے وہ منظور ہے دیکھیے سبحان اللہ بچیوں کو باعث ننگو آج سمجھنے کا تصور سوال آج بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے شریعت جبکہ ان بچیوں کو جنت کے حصول کا ذریعہ بچا ہے شریعت کی ان کا اثر یہ ہوا کیا رکھتا یہ معاشرہ جس میں ایک باپ اپنی بیٹی کو بے رحمی کے ساتھ مارتا تھا اپنے بیٹی کو بےرحمی کے ساتھ قتل کیا کرتا تھا شریعت کی ان تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ سبحان اللہ بچیوں کی پرورش کے سلسلے میں لوگ آگے بڑھ کر دوسروں کی بچیوں کو بھی اپنانے لگے ابود وغیرہ میں حریف آئیے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اکرام اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے جب مکہ گئے ہوئے تھے عمرہ عمرہ کر کے جب مدینہ واپس ہو رہے تھے جب وہ واپس ہونے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی حضرت حمزہ جو نبی کے چچا تھے اور جو جنگ احد میں شہید ہو گئے ان کی ایک بچی تھی یتیم بچی جب مسلمان اور وہ مکی میں رہتی تھی اپنے رشتہ داروں کے پاس جب مسلمان امرۃ القضاء کر کے واپس لوٹ رہے تھے یہ بچی جو ہے مسلمانوں کے پیچھے آنے لگی اپنے رشتہ دار حضرت علی ہیں حضرت جافر ہیں اللہ کے نبی ہیں ان رشتہ داروں کے پیچھے پیچھے آنے لگی اور ان کے ساتھ چلنے کی خواہش کرنے لگی تو کئی ایک صحابہ آگے بڑھے آگے بڑھ کر کہنے لگے اللہ کے نبی اس بچی کو مجھے دے دیجیے میں پرورش کرتا ہوں حضرت علی کہنے لگے حضرت علی کہنے لگے کہ یہ بچی میں میرے حوالے کیجئے اللہ کے کی نبی میری شہشاد بہن ہے میں اس کی پرورش کروں گا حضرت جعفر کہنے لگے اللہ کے نبی میرے حوالے کیجئے میں پرورش کروں گا حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی مجھے دیجیے میں پرورش کروں گا کئی لوگ سہارا آ کے سب کہنے لگے میں پرورش کرتا ہوں میری نگہداشت میں دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی غور و خوف کے بعد کہا کہ یہ بچی اپنی خالہ کی پرورش میں جائے گی آپ نے اس بچی کے اپنے فیصلہ کیے کہ یہ خالہ کے پاس جائے گی آپ نے فرمایا کہ الخان خالہ کا مقام ماں کا مقام ہے خالہ ماں دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو اس کی خالہ کے حوالے کے اس کی پرورش میں دے دی, دی جیسے چچا کے بارے میں شریعت نے کہا الحمد ابھی چچا باپ کے داخل ہے چچا باپ کا مقام رکھتا ہے باپ کا رتبہ رکھتا ہے ویسے خالہ کے بارے میں شریعت بنا اور یہ حالات پیدا ہوئے کہ سبحان اللہ لوگ دوسروں کی بچیوں کو لے کر پرورش کرنے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھنے لگے تھے یہ زمانہ یہ سر یہ حالات جن میں ہم جی رہے ہیں یہ انسانیت کے قتل کا زمانہ ہے یہ انسانیت کے قتل کی سدی ہے آج جس پیمانے پر انسانیت کا قتل ہو رہا ہے واللہ پوری انسانی تاریخ میں انسانیت کا اس قدر کبھی قتل عام نہیں ہوا اور یہ بھی ایک عجوبہ ہے یہ بھی ایک لطیفے سے کم نہیں آج جس قدر دنیا والے امن کے نعرے پلند کر رہے ہیں انسانی تاریخ میں شاید کبھی اس قدر امن کے نعرے بلند نہیں ہوئے امن کے دعوے آج جس قدر حکومتیں کر رہی ہیں شاید انسانی تاریخ میں اس قدر امن کے دعوے کبھی نہیں کیے گئے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس قدر انسانیت کا قتل عام آج ہو رہا ہے آج سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اگر عرب کے جاہل عرب کے بدو جی کے نام پر اپنی بچیوں کو قتل کیا کرتے تھے آج وہی کام علم کے نام پہ ہو رہا تہذیب کے نام پہ ہو رہا کلچر کے نام پہ ہو رہا ہے انسانیت کی منصوبہ بندی کے ساتھ انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے فیملی پلاننگ, کے، فیملی پلاننگ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے آج فرق یہ ہے کہ پڑانے زمانے میں پیدائش کے بعد قتل تھا بچوں کی ولادت کے بعد قتل کیا جاتا اور آج کا زمانہ بچوں کی پیدائش سے پہلے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے فیملی پلاننگ کے ذریعے وہ آپریشن کروا دیا جاتا ہے اور آپریشن کے بعد جو ولادت ہی نہ ہونے پائے ہم نے اور آپ نے زمانے سے یہ نعرہ سنا وشو और ٹو اور اس کے بعد یہ نعرہ بدلا وشو اوور ون اور اس کے بعد دنس پرستی جب سے آئی ہے دنیا میں اور ہماری ملک کی حکومت بھی امریکہ اور مغربی ممالک کے رخ پر چلتے ہوئے جب سے ہم جنس پرستی کو اجازت دی کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے بھلے یاد لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی بھلی یاد بلّہ یہ رہی سے ہی قسر بھی پوری ہوگی ہو گئی انسانیت کا قتل عام ہو رہا حکومت نے حکومتیں یہ عظر پیش کرتی ہیں کہ آبادی بڑھنے کی صورت میں رزق کے اثرات کم ہو رہے ہیں زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے قرآن اس کا جواب دیتا ہے راضب سن نہیں ہو راغب حکومت نہیں ہے پرائم منسٹر راضب نہیں ہے کسی بھی ملک کا پریسیڈنٹ رازی نہیں ہے کسی بھی ملک کی کسان راضب نہیں ہے راجسو آسمانوں پر ہے وہ میں قدر معلوم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے سے ہمارے پاس خزانے ہیں ہم ہر چیز کو اس کی مخصوص مقدار میں نازل کرتے ہیں جب روئے زمین پر صرف آدم اور ہوا تھے تب بھی وہی روزی دے رہا تھا اور آج اربوں کی تعداد میں انسان ہے وہی روزی دے رہا ہے الحمدللہ کوئی انسان بھوکا نہیں غریب سے غریب ہی آج اچھے سے اچھا کارا ہے رازف اللہ سبار کو ڈالا ہے رازف انسان نہیں رازق کوئی حکومت نہیں اور بیل ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے پلاننگ جو کی جاتی ہے آپریشن جو کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے گنا بھی نہیں سمجھتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ایک بچے کے بعد کوئی آپریشن کروا لیں دو بچے کے بعد کوئی آپریشن کروا لیں یہ کیا ضمانت ہے کہ وہ ایک بچہ زندہ رہے گا وہ دو بچے زندہ رہیں گے کسی حادثے میں انتقال ہو سکتا ہے بیماروں سے انتقال ہو سکتا ہے ہوتا بھی ہے دو بچوں کے کی واپریشن کروا لیا اور اللہ کی قزا ہوئی کہ دونوں بچے انتقال کر گئے کوئی بیماری میں کوئی آٹرین والدین لاولد ہو گئے لا اولاد ہو گئے اور پھر آپ تاریخ کو پڑھیے دیکھیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا انسانی تاریخ میں جتنے بھی باکمال افراد پیدا ہوئے ہیں، انقلابی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں دنیا میں جن لوگوں نے کچھ کارنوں انجام دیا ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی رہی جو اپنے والدین کی پانچویں چھٹویں ساتویں آٹھویں دسویں اولاد رہے مسلمانوں کی کافی دونوں نے آپ دیکھی انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام اتنے غریب قدر پیغمبر جنہوں نے مصر کے حکومت کی مصر کے حکمران بنے مصر کے بادشاہ بنے اور مصر پر جو قحط سالی آئی تھی سات سال کی بارشاں بننے سے پہلے اس قحط سالی کا کیسا انتظام کیا اور انسانوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسی تدبیر کی کہ ان کی تدبیر سے قحط سالی کے ایام میں بھی انسانوں کو جو ہے رزق مل رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی گیارہویں اولاد سے یاقوب علیہ السلام کی گیارہویں اولاد سے اپنے والد کی گیارہویں اولاد سے گیارہویں بچے تھے نبی کریم سے والد عبد جن سے اللہ کے بھی پیدا ہوئے یہ اپنے باپ کی دسویں اولاد عبد المتل کے دسویں دیکھے اور یہ ہمارا ملک جو وشو امن کے نعرے لگا رہا ہم نے جس پر اسی کی اجازت دیا ہمارے ملک کو آزادی دلانے والی شخصیتوں میں ایک اہم شخصیت گاندھی جی یہ اپنے باپ کی چوتھی اولاد ہو تو کہنا یہ کہ انسانی تاریخیں بتا دی ہندو کے مسلمان تاریخ میں جن لوگوں نے دنیا میں کچھ کیا ہے احتیاطی سطح پر ہو دینی سطح پر ہو مذہبی سطح پر ہو وہ اپنے والد کی چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں اور لاد رہے تو دھرم بھائیوں آج افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آج مختلف بہانوں سے مختلف جھیلوں سے مسلمانوں میں آپریشن کروانے کا رواج عام ہو اور ہاں کبھی ایسے حالات بنتے ہیں کبھی ایسے حالات بنتے ہیں عورت کی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے شریعت میں اسی نے دوسرا حل، دوسرا حل پیش کیا جو عزم کی صورت میں ہے اور جس پر قیاس کرتے ہوئے عالیہ علم نے وقتی طور پر مانی حمل گولیاں کھانے کی اجازت دی جس میں آپریشن کا آپریشن تو نہ ہو وقتی طور پر رکھانے کے لیے آپ اضر پر تیاز کرتے ہو مانی حمل گولیاں وغیرہ کھا سکتے ہیں مگر آپریشن کروانا یہ انسانیت کا پوری طرح سے قتل عام ہے ایک تو یہ شعبہ ہے ایک تو یہ طریقہ ہے فیملی پلاننگ اور منصوبہ بندی جس کے ذریعے سے انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے اور دوسرا راستہ اور دوسرا میدان جہاں ہمارے زمانے میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے یہ جنگیں ہیں جنگوں کے سلسلے میں کیا کہیں آج ایک ایک جنگ میں اس قدر قتل ہو رہے ہیں ایک ایک جنگ میں اس قدر قتل ہو رہے ہیں کہ شاہ پرانے زمانے کی کئی سدیوں میں اپنے قتل نہیں ہوئے ہوں گے پچھلی سدی میں بیسویں سدی کے پہلے میں پہلی جو دو بڑی جنگیں ہوئی پہلی جنگ और اور دوسری جنگی عظیم فرسٹ ولڈ وار سیکنڈ ولڈ وار اس میں آپ جانتے ہیں آپ سب اسکول پڑھنے والے کالج پڑھنے والے کتنے قتل ہوئے پہلی جنگ عظیم میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ انسان قتل ہوئے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ انسانوں کا قتل ہوا پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں سات کروڑ اسی لاکھ انسان سات کروڑ اسی لاکھ انسانوں کا قتل ہوا یہ امن کی دنیا ہے اور یہ امن کے نعرے لگانے والے ممالک ہیں سب اور اس کے بعد پہلی اور دوسری جنگیا عظیم کے بعد پھر سے اس طرح کے حالات پیش نہ ہونے پائے اس کے لیے دنیا میں مل کر قوانین بنائے تنظیمیں بنائی جماعتیں بنائی اس کے بعد وہ کیا صورت حال ہے آج دیکھیے آج امن دنیا میں امن عالم کا نتیب جو بنا ہوا ہے سپر فور امریکہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا دعویٰ کرنے والا اور دنیا کو امن دینے کا دعویٰ کرنے والا اور آپ دیکھیں گے پوری آج دنیا پورے ممالک میں سب سے زیادہ انسانیت کا سب سے بڑا انسانیت کا قاصل وہی ہے عراق میں کتنے بے گناہوں کا خون نہیں ہوا افغانستان میں کتنے بے گناہوں کا خون نہیں ہوا امن کے یہاں پر ہزاروں بچے ہزاروں بچے یتیم ہو گئے ہزاروں خواتین بیگاہ ہو گئی اور انسانی جتنا جس, جس سب وکاس اور آدھی آج آج, آدھی دنیا متاثر ہو جائے یہ انسانوں نے کس کے لیے بنایا انسانوں ہی کے لیے تو بنا ہے ہر ملک سے جو آئٹم بم بنا رکھے کس کے لیے بنایا ہے انسانوں کے قتل ہی کے لیے تو بنایا ہے چاہے وہ کسی بھی ملک کے رہنے والے انسان کیوں نہ ہو اپنے, دن جو انسان اپنے انسانیت کے دھماکے ہو رہے ہیں نبی حدیث سے بے سخت سے یاد آتی ہے آج سسن نے فرمایا قیامت کے قریب حالات ایسے ہوں گے انسان کا قتل ہوگا اور بیچارے مقتول انسان کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کس گنا میں قتل کیا جا رہا کون قتل کرتا ہے اب دیکھو جہاں جہاں ہمارے ہر جگہ حادثات ہو رہے اور بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں بے گنا قتل ہو رہے ہیں محترم بھائیوں میں ضرورت اس بات کی ہے فرانی کی ہے کہ یہ تعلیمات جو انسانی جان کو تحفظ فراہم کرتی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت اچھا قتل کی ایک شکل یہ بھی ہے ایک تو یہ ہے کہ دوسرا قتل کرے قتل کی ایک شکل خودکشی بھی ہے خودکشی کی والدہ بہت عام ہو رہی ہیں خودکشی کے واقعات بھی بہت عام ہو رہے ہیں انسان زندگی میں کسی حادثے سے دوچار ہوتا ہے تجارت و کاروبار میں نقصان ہوتا ہے یا گھر والوں رشتے داروں سے اختلافات ہوتے ہیں یا بیمار ہو جاتا ہے ہیں سفایابی کی امید ہی رہتی کسی بھی بنیاد پر انسان قتل کر لیتا اپنی آپ کی خودکشی کر لیتا ہے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کبھی نہ ہے نبی کریم وسلم نے فرمایا بنو اسلام کے ایک شخص کا حوالہ دیتے ہوئے ایک شخص نے خود کوشی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے, بندے نے میرے پاس آنے میں اپنی جانب سے جلدی کر لی میں نے جنت حرام کر دی اور ایک حدیث شخص اپنے آپ کو کسی لوہے کے ہتھیار سے مار لے لوہے کے ہتھیار سے قتل کر لے کل وہ قیامت کے روز بھی جہنم می میں اسی حالت میں رہے گا کہ اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار رہے گا اور وہ جہنم میں اپنے پیٹ میں وہ چھڑا کھونپ رہا ہوگا خالدا مخلدا مغل دن کیا اور لمبی متن اس میں وہ رہے گا خالی دن مخلدا دن کیا اور جو شخص اپنے آپ کا قتل نہ کرتا ہے زہر وغیرہ کھا کر کل جہنم میں بھی وہ اثر میں رہے گا کہ وہ وہ زہر کو چاٹتا رہے گا اسی حالت میں جہنم میں رہے گا اور لمبے مدت رہے گا خالدیا کا ترجمہ میں لمبی مدت سے اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسری ہاتھ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت ہو اللہ تبارک اس کو معاف کر کے جنت میں بھیجیں گے یا سزا پانے کے بعد پھر وہ جنت میں آئے گا اس لیے کہ صرف ہی وہ واحد ایسا گناہ جو کبھی ناقابل معافی ہے اس لیے محترم بھائیوں آج انسانی جان کی کوئی قیمت نہ رہی انسانی جان کی کوئی قیمت نہ رہی آج انسانی خون پانی کی مالن بہ رہا ہے ہمارے شہر میں بھی گینگوار کے نام پر روڈیزم کے نام پر اڈا گردی کے نام پر قتل کی وارداتیں جو عام ہو رہی ہیں اس لیے کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا گناہ ہے انسان سمجھتا نہیں قتل کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا جرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث نے بخاري شريف يريده لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كثر من دمئة لأنه أول من سن القتل عاكمي فرماية كي روية زمين من جثنين قتلين ما حقهم قیامت تک روئے زمین میں جتنے قتل ناحک ہوں گے اس کا وبال اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کے سر ضرور ہوگا اس کے حصے میں ضرور اس کا گناہ جائے گا کیوں اول من لیا القتل اس لیے کہ قابل وہ پہلا شخص ہے جس نے کہ روئے زمین پر قتل کی واردات کو انجام دیا تھا روئے زمین کا پہلا قاتل قابل ہے اس اتنی انسانیت قتل سے ناش نہ تھی قتل کو نہ جانتی تھی انسانیت کو قتل سے متعارف کروانا والا کابل تھا اسے کریم سرسن پر سے زمین پر جتنے اس کا وبار کے سر ضرور ہوگا کتنا بڑا نقصان ہم تو نہیں کر سکتے کابل نے قتل کر کے وہ کتنا بڑا نقصان کتنا بڑا فوج اس نے اپنے سر پہ ڈھو لیا ہے اس بات یہ کہ شریعت کی تعلیمات کو آج معاشرے میں عام کیا جائے جہاں اسلام اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے کی, کی ان تعلیمات کو کماق اور دنیا میں عام کرنے کی توفیق